مختلف موتی ایک لڑی میں پروائے جاتے ہیں اور رسول اللہ نے تو تمہیں ایک لڑی میں پرویا تھا یہ سکولوں کی نوسط سے تم نے لڑی کاٹ دی اب کوئی دانہ ادھر ہے کوئی دانا ایدھر. اب اقبال کو اس میں داخل کرنا ہے تاکہ حکومت کا رگڑا نکلے تو اقبال کے حوالے سے یہ کہتے مس پاکستان کا ہے نا اقبال کے اتنے دیوانے ہیں کہ اقبال کا نام لیتے ہی پورے مجمے پر اقبال پر تقریباً میرے پاس بارہ تیرہ ہزار کی کتابیں صرف اقبال لیا ان شاء اللہ ہاں جی جہاں جہاں قوموں کی تقریبیں تھیں یا ملکوں کی تقسیمیں قوموں کے قوموں کو آپس میں لڑانا پھلانا ہے اچھا اور ملک تقسیم ہو رہا ہے اچھا یہاں روحوں کی تقریبیں تھیں یا جسموں کی روح تقسیم ہو رہا ہے اور جسم تنظیم پر میں اس کی وضاحت کروں جس کی وجہ دیکھو پی ٹی چھولوں میں پی ٹی پی ٹی <تصفيق> پریڈ کراتا ہے نا نہ قدم آگے اور صرف تنظیم ہو رہی ہے لیکن ہر ایک کو نظریہ دے جا رہا ہے دنیا دنیا دنیا, دنیا تیرا قبلہ کعبہ مل گئی تو انسان ورنا نہیں وہ کتنی کا بچہ جب ہر ایک کی دنیا علیحدہ علیحدہ سوچ ہے تو ان کے روحوں کے اندر تو نے اتنا تفریق کر دی کہ جب کبھی باپ بیٹا بھی اکٹھے ہوں گے بہن جس باپ کی جس باپ کی یعنی تمنا جو ہے وہ صرف دنیا ہو اور بیٹے کا مقصود بھی دنیا ہو تو وہ تو باپ بیٹا ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں جس طرح آج کاٹ رہے ہیں اسلام نے یہ کہا تھا کہ دنیا نہیں خدا مقصود ہے اب اس میں بھیڑ نہیں تھی کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا نہیں تھا خدا کو ماننے والے خدا کو ماننے والے کبھی نہیں لڑتے جیسے صحابہ ایک تھے یہ داتا علی اجمیر کو دیکھ لطیف بٹائی کو دیکھ فلاں کو دیکھ فلاں کو دیکھ اپنے علاقے کے صوفیات کے تذکرے کیے یہ دیکھو ایک ہیں کہ نہیں کنیں تھے اس وجہ سے اسلام پر عمل کیا تھا اسلام کہتا ہے ایک فکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ اب جب فکر میں اتحاد ہو گیا تو میں اتحاد خود ضروری ہے سمجھ آ رہی جب فکر ایک ہو گئی اب دیکھے آپ اور ہم کیوں جمع ہے کس نے ہم کو جمع کر رکھا ہے محدت فکر نے جمع کر رکھا ہے محدت فکر کیوں پیدا ہوگی کہ دین واحد تھا تمہارا مقصود بھی وہی ہے میرا مقصود بھی وہی ہے کشمیر والے کا بھی وہی ہے جب جن جن کا مقصود ہے دین نے محدت فکر پیدا کی وحد فکر نے جسموں کو ایک کر دیا आ, جب روحیں ایک ہو جاتی ہیں پہنا تو اتحاد اور وہ کیا کرتے ہیں دین کی بجائے اس کو بناتے ہیں دنیا کا کتا اب جب دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے تو وہ ہر ایک کی ادھر بھائی جاؤں دین ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر اشتراک نہیں ہوتا آپ کے پاس دین ہے نا آپ یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ میرے پاس ہو کیوں کہ میرا ہے تو آپ کے پاس فرق نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے فرق نہیں ہے دنیا ایک ایسی لانتی چیز ہے کہ جب جب آپ کے پاس ہوگی میں تمنا کروں گا یہ میرے پاس ہو لازمن بات ہے آپ کے ہاتھ سے نکلے گی میرے ہاتھ میں پھر آئے گی ایسے نا تو ہم بھائی دنیا پر لڑ پڑے اسی وجہ سے حدیث میں آیا دنیا مردار ہے ڈھونڈنے والے کیوں کہ مردار پر کتوں کی لڑائی ضرور ہوتی ہے دنیا کے طلب گاروں کی آپس میں لڑائی ضرور ہوتی ہے سمجھ نہیں آئی مسلے آدودہ تلب گار دین دا بن جائے جائے دنیا دا کتا نہ بن مستفی کریم کے صاحب دے طلبگار بنے سر بیوی تلاک دے کے دوسرے نظریہ ہمارے صوبے میں داخل نہ کجا یہ نظریہ ہمارے گھر میں آدھا تیرا ہے یہ تو ایمان سے ایمان سے ناچیز کے خطابات جاری ہوتے ایک ایک پھیرا میں وہاں سے ڈالتا نا تو اللہ کے فضل سے وہ بلوچی اور سندھی یہ کتے کے بچے جتنے سربراہ ادھر بن کر لڑوا رہے ہیں ان کو خود مارنا شروع کرتے ہیں نہیں ہوگا جی جو خطاب کے ساتھیں گے آپ تو آزادی بڑا نالے مندہ کمیٹی والے آبادی بہرحال ایک جگہ پہ کریمہ بخش بہرحال ہے بندہ چند جا ہو جائے گی رکھی نہیں ہے تو ہماری تقریباً میرے زیر انتظام بارہ تیرہ مسئلے ہیں اور کسی کی بھی کمیٹی نہیں بنی جو کراچی کے اندر ہے اس کی بھی کمیٹی میں ان کی بھی کمیٹی ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کمیٹی سردر کمیٹی بنایا امام کی قدر اور دین کا ساری شنا بہت بڑا تحقیق تقریباً پچیس ہزار کی کتابیں لیے یعنی جو بھی آپ دلائل دیتے تھے اچھا یار بات سنو کل آپ ایک کتاب کچھ میں نے کتاب کا نام لکھا تھا کل مولا بشیر صاحب ان کو کتابیں لے کر گھر سے اچھا یہ سر سورک والی ہیں نفے لیا یہ بڑا حوالہ ہے یہ ایک بات میں ہم تو کر جاتے تو وہ غلط نہیں کی خلاف کیا بات کی ہے دین حق پہ چلنا اگر یہ جی ساترہ کی گستاخی ہے تو پھر گستاخی کرنا پڑے گی ہم تو سمجھتے ہیں یہ گستاخی جی نہیں, نہیں. <سؤال> <سؤال> ہے ہمیں یہ نہیں کرتا ہے استاد ہوتا دین کے لیے اگر دین پر چل پڑے استاد خوش ہو گئے اب میں نے برسر عام چوک پہ بندیوں کو کہا کہ یہ چوکم پہ بات کرتے یہ کہا میں تو آپ کو دیہان لے رہا تھا اب بات آ جائے یہ مت دیکھنا سامنے کون ہے یہ دیوالی کے بارے میں والد صاحب نو نو ترانوے گیارہ کیمرے صرف لے کے اور پھر ہماری اکثر فیملی جو ہے وہ, قطر میں ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ کیمرہ وغیرہ تھے ہمارے اپنے گھر میں تھے کچا وغیرہ یہ سب والد صاحب کے آخری دیدار کے لیے سب نے تصویر لیے اور پورا مکمل رول ختم کیے ایک رول بھی بچا نہیں سب ختم کر دیے اور مزار کے اندر کبر کے اندر سب لیے تصویریں اور یہ پورا خزدار کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایک بھی تصویر صاف نہیں ہے ان کے رول ہے اخبار میں بیان جب حضرت صاحب بیٹھے ہوں کیمرہ لے کے نہیں جانا کیمرہ جلدا میں شادی میں گیا تھا ماموں کے گھر ابھی ابھی کا واقعہ ہے جب ہمیں یہ انقلاب صاحب آ گیا وہ تشریف فرماتے شادی میں کھانا کھا رہے تھے اچھا میں میری نظر نہیں تھی شاہ صاحب کی نظر پڑی تو مجھے کہا کہ یہ تو وہ کر رہے ہیں مووی بنا رہے موبائل سے مووی میرا چھوٹا ماموں بنا رہا تھا ظالم حرام کاری کے لیے یہ الفاظ تھے میرے تو انہوں نے کہا کہ مامو کا احترام کروں میں نے کہا میرے والد بھی ہوں تو میں احترام نہیں کروں گا کیونکہ اسلام کی بات اور موبائل جلدی اب تک نہ کرے جما شاہ ایک منٹ کتاب آ گئی ہے بازار میں جماعت شاہ نے آل انڈیا سنی کانفرنس میں سٹیج پر مسٹر جنا کو گلی کر دیا اولما فورن اٹھ گیا سٹیج خالی ہو گیا ہاں دن خالی ہو گیا اب اعلیٰ حضرت کے بیٹے چھوٹے مفتی اعظم آپ کو پتا چلا جماعت شاہ کا ڈیڑھ لاکھ مرید ادھر شامل تھا ڈیڑھ لاکھ علماء نے خوف سے وہاں پر کچھ بات تو نہ کی لیکن کر سٹیج خالی چھوڑ کر چل دیا تو مولا مصطفی رضا خان صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ حق کی بات ہے سٹیج پہ کریں گے آئے اور فرمایا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا کسی کی بات کی ہے اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اطراف کیا لوگوں میں بولو نا پر کو یہ لکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ملا کی بات بات ملتا ہوں میں یہ بات ماننے اور کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام میں ملائیت ہے ان مانوں میں نہیں کہ اسلام میں پاپائیت کی طرح علماء کی کوئی تنظیمی حیات یا مفادات ہیں بلکہ ان مانوں میں کہ اسلامی ریاست میں فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو اسلامی علمیت کے ماہرین ہیں مالانگ پڑے ان میں نے ایک ملا سے بات کہی سے اشرف گاہے اور شوق کا جب جی مناظرے پہ آئے تھے میں نے کہا مسٹر جنان نے صاف کہا ہے کیا ہماری جمہوری ریاست ہوگی مذہبی نہیں اس کتے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کس کا ہم اللہ کی ہمارا نہیں کریں گے اس کو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحابی کی یہ فلاں کی فلاں کی اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی سمجھ نہیں آ رہی وہ تحریر نہیں ہے تحریر چنانتے پر یہ کہہ رہا ہے کہ شرم کرو لانتی یہ بات ہمیں کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اسلام کی حکومت ملا ملاؤں کی حکومت ہوگی اس کو یہ کہو ملاؤں کی حکومت یعنی کیا مطلب کہ اس کو بطور تانا پیش کرے ملاؤں کی حکومت گوارہ کریں سمجھ لو یہ بہن چوتھ منافع کا کافر ہے اسلام میں ملاؤں کی حکومت ہوتی ہے اور یہ مطلب ہے کہ اسلام میں حکومت علماء حقانی ربانی کے تابع ہوتی ہے وہ شریعت اسلام بتاتے ہیں اور اس کے مطابق حکومت چلتی تو یہی ملائیت ہے اور میں معیشت ہوتے ہیں جو حکومت کو چلاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ صرف روٹی پیسہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ دولت کیسے کمانا ہے آگے سمے اور جنہیں مولوی کہا جاتا ہے ریاستی فیصلوں پر کسی ایک گروہ کی جانبداری صرف مذہبی معاشروں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ جمہوری ریاستوں میں بھی ہوتی ہے کیونکہ عملاً وہاں بھی فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ یا سائنسی علمیت کے ماہرین ہوتے ہیں ادھر علمیت، سائنس دان اور او سرمایہ دار کب کے سرمایہ داری دین کے اور ادھر اسلام میں علماء جو ہمیشہ مصطفیٰ کے فخر کر دین رکھنے والے ہوتے ہیں اور شریعت اب بتاؤ یار کی <سؤال> اب یہ بتاؤ کہ یہ تو کہ پروفیسر طب کا کہ یار کہو اے کہو ملاؤں کی حکومت ہو اس کا دوسرا معنی یہی ہے کہ اسلام کی حکومت ہو بولے کیا معنی اس کا پر یہ کتے کہتے ہیں یار مسٹر چند کیوں ہو غیر ملا شیطان کی حکومت ہو ملا نہیں جم تفر گیا جرم کے اچھا وہ میرے سوالات ہیں یہ دیوبندیوں کے نام پورے دار دیوبند سے لے کر کراچی تک کوئی بڑا مدرسہ نہیں چھوڑا جس میں یہ سوالات نہ بھیجو ان کے جواب دنیا بندیت سے ناممکن ہے اللہ کیا ہے اللہ کے فضل سے تین مہینے ہو گئے جواب نہ داردار من کو بہن چوت کو ایسے لگا جیسے سانپ سوکھ گیا جو بھی آپ دیکھے نا بڑا میری <laughs> تو میں نے اس کو کہا یار ادھر کے کوئٹہ کے بڑے مدرسے کو بتایا میں سوال بھیجنا ہے اللہ کیا کہتا ہے کیوں مارتے ہو یار تمہارا جواب مفتی اعظم کی استقامت اختاہامات خراب ہے مفتی احمد یا ہم نے پاکستان کیسے بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا پاکستان عمر ٹھیک ہے اچھا وہ چھوٹے چھوٹے سالیات نے لیے یہ سارے پڑیں گے ان کے نام کے حوالے کے خاص جن صبح جواب دے رہا ہوں جی جی مغرب مغرب ہے مغربی تعلیم مغربی فلسفہ تعلیم لکھا نا بس جی کہ مغربی فلسفہ تعلیم کتاب کو آپ نے مکمل پڑھا اسلامی بینک کاری جو ابھی میں نے اٹھائی تھی اس کا دوسرا حصہ پڑھنے کا آپ کو آگ لگ جائے گی یہ کیا یہ کیا اللہ کا گھر تھا مجد سزا دی اس حالے پر تھا سے مرضی اور اس طرح کالوا جب بھی ہے انسان تاریخ اگو پھر لکھنا بھی پہ جس کو مت وجیے بہن چوتھ دی بیس بڑے انسان دو بندی نے لکھی ہے پرانا دو بندی ہے بہن لکھتا ہے اپنے افضل شہر اور بابا کرتا او دا ایک مطلب یہ تو ہے نہیں ادھر نسرت البرار حضرت مولی محمد نسرت البرار غلام تسگیری غلام تسگیری ہے وہ مسئلہ ہے امکان کا ہاں امکان نظیر میں اختلاف جو ہے کہ وہ ممتن بل غیر ہے یا ممتن بجاتے کس پر میں فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ بھی آئی شامل ہونا ہے پھر آنا مسلمان نے آپس میں تع کے درباروں کا تحفظ ہم کریں گے یہ دیکھو جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو ہندو رحمان سیو آرمی نے نظام خزور خواجہ الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے دربار پرانوار کا تحفظ کیا تازیوں? مسلمانوں کے و مال کی حفاظت کے مجاہد ملک نے اپنے مسلح اور عقیدہ کو, کو معیار نہیں بنایا کسی جگہ سنت اور بدت کا سوال نہیں تھا بلکہ سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے شہری حقوق بحال کیے جائیں اور میں تازی کی اورس وغیرہ بھی آتے تھے بلکہ بادشاہ پر نہ صرف خود گئے بلکہ گاندھی جی کو بھی ساز لے گئے है है। حضرت جی جو کتاب لے جائیں حضرت جیسے حقوق ہے مکا ہی چڑ جان گے یہ بلا کٹ پھر مک میان کرنے آئی ہو تو مسلمان آگے میں پھالے سکھا تو مسلمان قلدائے یہ قلدائے پہت ، gives اعجیب ک warned سکر زندے آزم ہیں جو مسلمان جب رہا پھالے تھے اس طفل نہیں تھے جنتے ہے رحمہ بن عدد حراظ how Это جولا سکھا تو kartی اور جالی کilla سکھاontہ مسلمان سے جو مسلمان ہم اس طفل کی مصرمین کھلے یہ ہم اس کے آپ کے طرف مسلمان جمسل میکن اس کے ارزماتoft MARTEPnik place پھئچے کھڑے کہ لکھا تھا اس نے یہ جواب دیا کچھ نے پتا دیا تھا ان کے گمراہوں نے کا کے؟ مولوی ہے اس کے جواب میں شائع کرنے سے کر رہا دو ہزار چھ میں دیا تھا مجھے ابھی تک کو اپنے لیے اعتراضات لکھتے ہیں مادر ذات ولی آگے چاہتے ہیں جو میں پنناس آنکتا تو لڑکی ہوگا آنکتا ہے آنکتا ہے ہمارے لیگا جمدے چھوڑی دے گا آنکتا ہے آنکتا ہے آنکتا ہے آنکتا ہے مجھے مطال ہے میرے سی لے گا تاری جیرزہ گھر پہلی آنکتا جب شروع میں میں مراکوے میں تھا تو مرشید کا تصور کر رہا تھا اچانک مرشید کے تصور ہٹ کے نبی علیہ السلام کا سامنے آیا تصور تو پر یہ बात گرا گزری اور میں اس تصفر مصطفیٰ کو دفاع کرنے کی کوشش کرتا اس کا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور مجھے وہ مزہ آیا جو ہزار دیویوں میں نہیں جو مکالات مقالات ہی دیوے چھٹو لرے دام دبھاؤں کے ہی, ہی دیوے کیا ہے کو آدھر دکھانیوں میں ہے دا لیکھ دیوے دا لیکھ دیوے مذہبی جلسے میں اگر دیو بندی صدر بنے یا مہمان خصوصی بنے اور اس کے استقبال کے لیے آگے چل کر یا اس کو رخصی کے لیے دروازے پر لے جا کر اس کی تازی کی کیا جائے ایسے بندے کے بارے میں کافی ہو جائے گا شدت پسند ہے ساری تاریخ بابا بند انڈیا کا شیسلام شیخ اللہ